في لت القدر وما ادرا ما لت القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزر الملائے فی حابی ربن غل عمر سلام الفج صدق اللّہ مولان العظیم حمد و سلاد کے بعد واج الحترام برادران السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذکر رسول کی چاشنی سے بھی آپ کو کافی سیرابی ہوئی اور مجھ سے قبل دو تین خطابات بھی آپ کے سامنے نواز ہوئے سوا ایک ہو گیا سلا تو دی دیگر نوافل دعا اور دیگر معمولات ابھی باقی ہیں. میں چند دمہوں کے لیے کچھ باتیں آپ کی گوشت گزار کرنی ہیں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمایا پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں مجھے قلوی طور پہ فرحت ہو رہی تھی اور ہمارے مبلک ادارت المصطفی کے جس انداز کے ساتھ پیغام حق کا ابلاغ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں کو زمانے کی ہواؤں سے محفوظ رکھے ان کے علم کو لالچ کی ہوا سے محفوظ رکھے ان کے درد کو ریا کی ہواؤں سے محفوظ رکھے اللہ اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے ہم سب کو حصار میں رکھے چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی آج کی رات انتہائی برکتوں کی حامل رات ہے اس رات کے جھرمٹ میں اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا نصول ہوتا ہے اتنی رحمتیں اترتی ہیں امام قویری لکھتے ہیں کہ روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں ان رحمتوں کو تقسیم کر دیا جاتا رحمتیں پھر بھی بچ جاتی جتنی فرشتے لے کر رحمتیں آتے ہیں وہ رحمتیں سب کو دینے کے باوجود بھی رحمتیں بچ جاتی ہیں پھر وہ رحمتیں دار الحرب میں رہنے والے کافروں میں بانٹی جاتی ہیں اور جس جس کافر کو اس رحمت سے حصہ ملتا ہے اللہ اسے اسلام عطا فرما دے یہ جو آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ فلاں عیسائی مسلمان ہو گیا فلان ہندو مسلمان ہو گیا تو امام خویری آپ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ شب قدر کو آنے والی رحمتیں ہوتی ہیں مسلمانوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جب رحمتیں بچ جاتی ہیں تو وہ دار الحرب کے اندر رہنے والے کفار کو بانٹ دی جاتی ہیں اور انہیں اللہ پھر بعد میں ایمانت عطا فرما دیتی اور ایک روایت کے لفظ اس طرح ہیں کہ پھر وہ رحمتیں چھوٹے بچوں میں بانٹ دی جاتی ہیں اللہ کی رحمتیں کتنی امیم ہیں اور اس کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ مالک میں اب اپنی امت کو تیرا سلام پہنچاتا ہوں تیری جانب سے جو سلامتیوں وصول کرتا ہوں وہ اپنی امت کو میں دیتا ہوں تو جب میں چلا جاؤں گا تو تیری طرف سے اترنے والی سلامتیوں کو اور سلام کو میری امت تک کون پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ نے سورت القدر نازل کی اس میں فرمایا سلام محبوب فکر نہ کر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیئے وہ قیامت تک تیری امت پر سلامتیاں نازل کرتے رہیں تو اس رات کے جرمٹ میں بے پناہ برکتیں ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں آخری اشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو لیکن حضرت ابئی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ قسم کھایا کرتے تھے کہ مجھ سے قسم لے لو کہ شب قدر جو ہے وہ ستائیسویں کی رات ہے حضرت با یزید ہیں میں زندگی میں دو مرتبہ شب قدر کو پایا ہے اور دونوں مرتبہ میں شب کو ہی پایا ہے حضرت ابو الحسن ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جب سے میں نے حوج سملی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہر سال میں شب قدر کو پاتا ہوں اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلا روزہ پیر کا ہو تو شبِ قدر اکیس تاریخ کو ہوتی ہے اور اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو شبِ قدر پچیس تاریخ کو ہوتی ہے اور اگر پہلا روزہ جمعہ یا منگل کا ہو تو شبِ قدر ستائیس کو ہوتی ہے اور اگر پہلا روزہ جو ہے وہ اتوار یا بدھ کا ہو تو شبِ قدر انتیس کو ہوتی ہے تو اگر ان کے تجربے کو سامنے رکھیں تو اس مرتبہ پہلا روزہ جمعہ کا تھا تو پھر بھی آج کی رات کے دامن میں بے پناہ برکتیں جو ہیں وہ للاۃ القدر کی رکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ جلاشان ہو ہمیں اس رات کی برکتیں لوٹنے کی توفیق کا اس کی رحمتیں بازو پھیلائے آواز دیتی ہیں بندے کو کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا کوئی ہے رزق مانگنے والا کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کی جھولیاں بھرا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں صرف چار شخواص ہیں جو اس رات محروم رہتے ہیں ایک آدی شرابی شراب کا رسی دوسرا والدین کا نافرمان تیسرا قاتل و رحم خون کے رشتوں کو توڑنے والا اور چوتھا وہ شخص جو سخت دشمنی رکھنے والا اور سخت دشمنی اس کو کہتے ہیں جو تین دن سے زائد ہو چونکہ مومن جب ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو تین دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے ہیں تو جو تین دن سے زیادہ ناراض ہیں ان کو سخت دشمنی رکھنے والا کہا جاتا تو اس رات کی جرمٹ میں اس رات کے حسین لمحوں کے اندر یہ چار بندے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالی جلشان ہو اس رات کا حصہ ان کو بھی عطا فرما دے گا اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص شب قدر کو دو رکت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کے بعد سلام پھیر کے کہے استخر اللہ و اطو بھل اور یہ ستر مرتبہ پڑھے بعد میں تو اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ اسے بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی بخش دے گا یہ اللہ اسے انعام اطاف فرماتا تھا بعد میں ہم اس کا اہتمام کریں گے اور بھی نوافل وظائف اور مختلف جو ہیں وہ شب قدر کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں صور تقاصر اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے اور وہ چار حرکتیں ہیں مرتبہ پڑھی جائیں دیگر مختلف جو ہیں وہ علماء نے اپنے اپنے تجربات اور ان کو جو روایات ملی ہیں وہ امت تک منتقل کی ہیں تو یہ رات اپنے دامن میں اس اعتبار سے بہت ساری رحمتیں لیے ہوئے ہمارے یہاں جلوہ گھر ہے اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمایا اس کو توبہ و عنابت کی رات بھی کہا جاتا ہے جب انسان جاگتا ہے اس رات میں تو اللہ تعالیٰ جلاشان ہو ماں قبل کے سارے گناہوں کو مع فرما دیتا ہے وہ فرمایا کہ من کاما لہلا تسیام لہ لدر اس سے مراد ہے ایمانم و احتسابً غفر الحماۃ قدم ضم رہی جس نے للت القدر کو قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے ایمانم و احتسابن دو شرطیں ایک ایمان کی حالت میں ہو اور دوسرا اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا کیونکہ اپنے نفس کو محاسبے میں رکھنا چاہیے اس کو بے لگام نہیں ہونے دینا چاہیے جو پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس پر معن استہذار موجود ہو اور ہم اگر توبہ کریں رجو لائیں اس کے حضور تو وہ صرف زبان سے نہ ہو بلکہ ہمارے دل کی اطا گہرائیوں سے ہو فرمایا کہ عطائیب و منظم بِ کم الازم بلہ و المستفر و منظمبِ وہوا مقیم الیہ کل مستعزی برمب جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ تو ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا اور جو توبہ کرتا ہے استغفار بار بڑھ پڑ پڑتا ہے استغفی اللہ استغفی اللہ کہتا ہے لیکن وہ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں پاتا اپنے اندر جمع ہوا ہے گناہوں پر کہا کل مستحض بے رب ہی وہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے کہ جس پر استغفار کر رہا ہے اس کو تو چھوڑ ہی نہیں رہا اس کا تو ارادہ ہی نہیں کر رہا کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے تو وہ تمسور کرنے والا کہلاتا ہے تو جو ہم دعا مانگتے ہیں جو ہم کہتے ہیں مانن اس کا استحصار ہونا چاہیے اور جو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کریم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے حضور سے عرض کی تیر مزیر ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب میں شب قدر کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانوں تو حضور نے جو دعا تعلیم دی وہ یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنا کہ عام کا افو کریم ان تو حب الفوا فاف و تو معاف کرنے والا ہے کرم فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے مجھ سے در فرما لے تو یعنی اس خاص لمحے کے اندر اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے جب شب قدر کو پا لیں وہ لمحے آ جائیں جب جبریل مسافہ کر رہے ہیں جب بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں دقت تاری ہو جائے وہ کیفیت بن جائے کہ دل کہے وجدان ادراک کرے کہ یہی لہلا القدر ہے یہی وہ لمحے ہیں اور یہ جو میرے اوپر کیفیت ہے یہ مصافہ جبریل ہے جب یہ کیفیت مل جائے تو اس وقت اہم وقت کیا مانگے تو کہا اہم وقت یہ مانگے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو یہ اہم دعا ہے مومن کی جس کو تعلیم دیا گیا شب قدر کے حوالے سے آگے پیچھے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے اگر انسان کے توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں استغفار پڑھنے سے افو کرم کا مطالبہ کرنے سے اور اگر گناہ نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ درج بلند فرما دیتا ہے حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا میں ہر روز اللہ سے ایک سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں سو مرتبہ جبکہ حضور کے دامن پہ تو گناہ کا ایک داغ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سو مرتبہ حضور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اور ہم جو لتڑے پڑے ہیں گناہوں سے صبح سے شام تک ہماری زندگی سی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے تو پھر ہمیں تو بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے اللہ اکبر عبرت اللہ نصیب فرما دے وہ ایک بچہ تھا چھوٹا جنگلوں میں رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امٹ رہے تھے اور چیخ رہا تھا رو رہا تھا کوئی بزرگ تھا وہ قریب سے گزرا دیکھا بچے کو رو رہے کہا بیٹا کیا ہوا کہا اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے چھوٹا سا بچہ چھ سات سال کی عمر ہے اللہ اکبر اللہ سے ڈر لگتا ہے تو اس نے کہا بچہ تیرے تو نامہ اعمال میں بھی گناہ ہی درج نہیں ہوا جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا تو نامہ اعمال نہیں کھولا جاتا جب بلوغت ہوتی ہے تو فرشتے نامہ مال کھول کے بیٹھ جاتے تو کہا تیرے تو نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہے تو, تو کیوں رو رہا ہے کہا میں نے اپنی امی کو دیکھا تھا کہ وہ چولہے کے اندر لکڑیاں ڈال کر ان کو آگ لگاتی تھی آگ نہیں لگتی تھی دیا سلائی بجھ جاتی تھی اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لی اور ان کو توڑ کے نیچے رکھا پہلے چھوٹیوں کو لگائی اور ان کو لگی پھر بڑیوں کو لگ گئے تو میں اس وقت سے چیخ رہا ہوں کہ عشر کے دن جہنم کے اندر اگر بڑے بڑے گناہ گاروں کو ڈالا گیا آگ نہ لگی تو مجھے چھوٹے کو نہ رکھ دیا جائے یعنی خوف اور خشیت کا عالم دیکھیے تو کہا میں تو اس وجہ سے ڈر رہا ہوں تو جن کے ذمے گناہ بھی نہیں ہیں وہ ڈر رہے ہیں رو رہے ہیں جس کے دامن کو اللہ نے عصمت کے پھولوں سے مزین کیا ہوا ہے وہ تو روز ایک سو مرتبہ استغفار کریں اور اللہ سے توبہ کریں اور ہم جو سراپا گناہ ہیں ہماری سوچ ہماری فکر ہمارے خیال ہمارے کاروبار گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں سب کچھ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی حضول رجوع کریں یہ ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہمیں دے دی گئی ہزار مہینے کی عبادت کرو تریاسی سال اور چار ماہ بنتے ہیں اتنی دیر قیام میں کھڑے رہو رکوع اور سجدے میں کھڑے رہو اور ایک رات عبادت میں گزار لو اور ایک روایت میں بڑا جو اس رات میں اللہ حکبت جتنی دیر میں بکری کا دودھ دھویا جاتا ہے کتنی دیر لگتی ہے بکری کا دودھ دوتے ہوئے اتنی دیر قیام کیا کھڑا رہا عبادت میں نماز میں جتنی دیر میں بکری کا دودھ دویا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا اور اس کو پوری لَلت القدر کی فضیلت عطا کر جس نے اتنا قیام کیا جتنا بکری کا دودھ دوتے ہوئے وقت لگتا ہے تو اللہ نے یہ مجھے اور آپ کو توفیق کا عطا فرمائی اور امت کو یہ مزاج عطا کر دیا کہ وہ جتنے مرضی گناہ گار ہوں شہبِ قدر کو تو جاگنے کا معمول بن گیا ہے اور کئیوں کو الحمدللہ توبہ بھی نصیب ہوتی ہے پکی توبہ اور یہ بہت بڑی دولت ہے زندگی مختصر سی ہے میں چونکہ تقریر اور گفتگو لمبی نہیں کرنی ہے اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ مختصر سی زندگی ہے پتہ نہیں کب سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے اور ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں پھر کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرنی چاہیے ذکر فکر میں آج کی رات ہم گزاریں گے اور وقت سحر تک آپ یہاں موجود رہیں آپ کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ عزیز سحری کا انتظام بھی کیا گیا ہے موتقف حضرات جو دس دن سے آئے ہوئے ہیں ان کا مقصد اور مدعا لہلا القدر پانا ہے آپ بھی لوگ ہیں کچھ آج نئے آئے ہیں تو اللہ تعالی چ اللہ ہم, ہم سب کو اپنے قرب کی راہیں عطا کر دیں اور ہمارے لیے عمل آسان کر دے اب ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد استغفار پڑھیں گے اس کے بعد دعا ہوگی دعا کے بعد انشاءاللہ اللہ سلام اور سلام کے بعد سلاۃ و تصبی اور وہ جو دو رکت نفل میں نے آپ کو بتائیں ان کو ہم جماعت سے پڑھ لیں گے کیونکہ کٹھے تو ہوئے ہیں اسپیشل اعلان تو نہیں ہے اس کا تو اس کے بعد شاعری کا وقت ہو جائے گا